وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَحَقَا اور یہ کہ انسانوں میں سے بعض لوگ جنوں کے بعض افراد کی پناہ لیتے تھے تو انہوں نے ان جنوں کے قبر و سرکشی کو اور بڑھا دیا جنوں نے اپنی قوم کے افراد سے یہ بھی بتایا کہ اسلام آنے سے پہلے انسانوں میں سے کچھ لوگ جنوں کے کچھ افراد کے ذریعے پناہ مانگتے تھے اور ان جنوں کے گناہ اور اللہ سے ان کی سرکشی میں اضافہ کر دیتے تھے ابن جریر نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے کہ زمانے جاہلیت میں بعض آدمی جب کسی وادی میں رات گزارتے تو کہتے میں اس وادی کے زبردست جن کے ذریعے پناہ مانگتا ہوں تو یہ چیز جنوں کے گناہ اور اللہ سے ان کی سرکشی میں اضافہ کر دیتی تھی اور ابن مردوہ نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے کہ زمانے جاہلیت میں جب لوگ کسی وادی میں پڑاؤ ڈالتے تو کہتے کہ ہم اس وادی کے سردار کے ذریعے اس میں موجود برائی سے پناہ مانگتے ہیں تو ان کی یہ بات جنوں کو بہت زیادہ پسند آتی آیت کریمہ میں زمانے جاہلیت کے اسی اعتقاد کی طرف اشارہ ہے کہ وادیاں جنوں کے رہنے کی جگہ ہیں اور ان کے سردار ان میں پڑاؤ ڈالنے والوں کو دیگر جنوں سے بچاتے ہیں ابن زید کہتے ہیں کہ اسلام سے پہلے زمانے جاہلیت میں جب کوئی آدمی کسی وادی میں پڑاؤ ڈالتا تو کہتا میں اس وادی کے سردار کے ذریعے پناہ مانگتا ہوں جب اسلام آ گیا تو لوگ اللہ کے ذریعے پناہ مانگنے لگے اور جنوں کو چھوڑ دیا امام مسلم نے کتاب و ذکر و دعا میں خولہ بنت حکیم کا قول نقل کیا ہے کہ جو شخص کسی جگہ پڑاؤ ڈالے تو کہے آؤز ما خلق میں اللہ کے کلمات تامہ کے ذریعے اس کی مخلوقات کے شر سے پناہ مانگتا ہوں تو اسے کوئی چیز نقصان نہیں پہنچائے گی یہاں تک کہ وہ وہاں سے کوچ کر جائے اس حدیث سے مذکورہ آیت کریمہ کی تفسیر پر روشنی پڑتی ہے کہ انسانوں کا جنوں کے ذریعے پناہ مانگنا شرک ہے